کچھ اپنے لیے زیادہ راہ لے لیتا کچھ پانی کی مشکیزہ دم دم کا لے, لے لیا کچھ ستو لے لیے کچھ چنے لے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لے لی اور پھر غار میں چلے گئے اور آٹھ آٹھ دن دس دس دن اور کبھی کبھی مہینہ مہینہ بھی ادور پاک غار سے نہیں ایک ایک میں اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں کہ نہ بجلی نہ راستہ نہ کم کمے نہ روشنی تنہائی کالے پہاڑ پھر اکیلا جا کے گار میں رہیں اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا چالیس برس تک کا تو وہاں نہ روشنی ہے نہ کھانے پینے کا انتظام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت تھی حضور فرماتے حب بھی بھائی دی ہے یہ محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں نے اکیلا رہا کیونکہ اللہ تبارک بتا رہا وہ بروردگار عالم جس نے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 اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہادہ حضد شیطان یعنی اندر سے باہر سے جسمی اسمی بدنی روحانی ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہا ہے ایک نبوت رسالت یعنی بولنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چالیس سال میں کسی کو آپ نے گالی دی یعنی آپ بندہ تھا فرم آپ غار میں بیٹھے ہیں اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا اور بھی تو مکے میں پہاڑ تھے کوئی مکے میں ایک پہاڑ ہے یہ تو پہاڑوں سے گھرا ہوا ملک ہے ہر طرف پہاڑ تھے اچھا بالکل قریب ترین پہاڑ تو جبل ابی کو بحث ہے اور اول جبل وزیال سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی کو بیس ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ہرا میں جانا جو ہے بھی اللہ و تعالی کی حکمتوں میں سے حکمت تھی کہ اللہ نے ایک طرف جانے اور ایک طرف جانے جو ہے یہ, قدائی کہلاتا ہے یہ نیچے والا ہے اور یہ خدا ہے یہ اعلیٰ کہلاتا ہے اسی لیے جنت المعلا یہ اونچا طرف اور دیکھے کہ جب نبوت کے لیے وقت آیا تو گارے ہیرا کا انتخاب ہوا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 اعلی جانب میں بٹھایا گیا اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو اب نزول ہے تو پھر غارے یعنی سور کا انتظام کیا گیا اور یہ بات بھی دیکھیں علماء نے لکھا ہے اور یہ بات بتائے حقائق ہیں یعنی محض تخیل اور محبت اور پیار میں ایک فسانہ نہیں کہ گارے ہیرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کابت اللہ پہ نظر پڑے یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے بلڈنگیں آ گئیں حالات بدل گئے رو بدل گئے ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا اور غار سور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا دونوں طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہیں تو کعبے کو بھی دیکھتے رہے اور عبادت بھی فرماتے رہے اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادے راہ ختم ہو جاتی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 صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم میرے پاس آئے لیکن بہت ہی حسین تھے اور بہت ہی غب تھا آپ کی طبیعت پہ آپ کے چہرے مبارک پہ غموں بالکل غم بازی تھا تو بیوی بی خدیجہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی میں نے کہا حضور کیا بات کیوں آپ غم حضور نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا نہیں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 تو لہٰذا یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے تو جب سارے رشتے دار آ گئے ابو بکر بھی آ گئے ان کے غلام بھی آ گئے اور رشتے دار بھی آ گئے تو بی بی خدیجہ نے میسرا کو حکم دیا کہ اندر سے ترہب و دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیاں جو ہے لیا اور حضور کے سامنے انڈل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 تو بار سورت نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیہ نے حکم دیا تو میسرا غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ مورخین کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے یعنی اتنا اونچی ہو گئی وہ ڈھیری اور اس کے بعد بی بی خدیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سارا مال آپ کے لیے ہے آپ غریبوں میں تقسیم کر آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں اداس کیوں ہوتے ہیں لوٹا دیں آپ مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم حضور نے کہا گھر میں رکھنا تھا وہ رحمت جہاں اسے دنیا سے کیا تھا تو آقا انعام صلی اللہ علیہ ولاب ہی وسلم تسلیم کسی کسی فرماتے ہیں کہ میں کار میں بیٹھا تھا عبادت میں مشغول تھا کہ ایک آدمی ایسے سامنے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 حضور نے فرمایا ما انا ان میں پڑھا ہوا نہیں اس نے پھر کہا عرض کیا اے حضور پڑھیں آپ نے فرمایا ما انا کار میں پڑھا ہوا نہیں اب حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود پمنی ضمتن کہ جیل نے مجھے سینے سے لگا کے پھینچا اللہ اکبر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 کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کولے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھ دی سارے قرآن کی تفسیر کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے قلم وہ نہیں دیتے کیا کریں تو وہ بابرچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ وہاں جو کولے شولے بچ جائے نا وہ لے آیا کرو وہ کولے لے آیا اور کولے سے دیوار پر لکھتے رہتے جیل ختم ہوئی کو تفصیل قرآن ختم ہو ان کے بعد بھی ڈگری جگری نہیں تھی بےچارے ان پڑھ آدمی تھے جن ڈگری نہیں تھی تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا کچھ شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں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 تو اس طرح جب لکھا ہوا نجی جبریل کا حضور سے زمنی زمتا شدید اور کہا اے کداب ربک میں خلق حضور نے پڑھا اور اس کے بعد دو فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا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 یا کے بعد کافی بت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میں تجھے تیری اصلی شکلی صورت, اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے یہ محلہ جو جیاد ہے اور جبریل سامنے آیا قد ست الفقا کہ پورا افق جو ہے افق کا مانا یہ جو آسمان و زمین تک آپ کو کھلا نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا افق بھر گیا حضور سل بخر بخشی حضور بے ہوش ہو کے گر گئے اسی کو قرآن پاک نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اور اس نے کہا کہ انتر وانا ری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 اس کا اثر لکھا جا اور رسول نوری کا اتسال رسول بشری سے اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے کانپتے ہیں گھبراہٹ ہے خوف ہے اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنا کے گھر میں تشریف لائے اور فرمائے ضم میں لوڑی کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے چہرے مبارک پر رنگ اوڑا ہوا ہے گھبراہٹ ہے آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے تو بی بی خدیجہ نے پتا ہے کیا لفظ کہے؟ اس نے کہا دور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو لیکن اس نے کہا کہ ولہ ولہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ انت سے لر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 جنگل کے شیر چیتے جنگل کے جانور اور کو کہتا چلے جاؤ چلے جاؤ تو کہتے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ تو بی بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا ورتا ابن نوفل سے کرابتاری بھی تھی تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورطایب ابن نوفل کے پاس آئیں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 ایسی عبادت کر رہا تھا ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا اس نے آگے مجھے یوں کہا ور کا سوچ رہے ہیں سن رہے ہیں جب حضور پاک نے بات ختم کی تو نے کہا اب ابشری خدیجہ خدیجہ تمہیں مبارک ہو حاضر ناموس اللہ اکبر یہ وہی جبری اللہ دینا دلالا جو موسیٰ علیہ السلام مبارک ہو یہ تو تمہارا تمہارا شوہر جے اللہ کا نبی ہے اس میں تو بھائی اتری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 مجھے نکالیں گے وہ کسے بھائی نکالا تو اس کو جاتا ہے نوز بلّہ جس کا اخلاق جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو جس کے اعمال پہ کوئی اعتراض ہو میرے تو الحمدللہ نہ اخلاق پہ نہ اعمال پہ نہ افعال پہ نہ اقوال پہ مجھے کیوں نکالیں گے تو ابن نوفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر یہ وقت آیا ہے اور وہ آپ پر بھی آیا تو زندگی باقی تو بات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 اللہ کے حکم سے اس وحی کو اتار دیا جیسے کہ قرآن پاک نے ایک مقام پہ اس کی وضاحت بھی کی ہے نزل روح اللہ کلین آپ کے دل مبارک یہ دو اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آ کر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 تو اس لیے اب اللہ نے یہ تو ہوتی نا اب یہ قرآن کی سند ہے کہ قرآن اتارنے والے کون ہیں اللہ پر لانے والے کون ہیں جب اور اتارا کس کے بھی گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشیات فرما دیا جیسے آپ نے سورت النجم میں پڑھا ہے کہ إِنْ هُوَ إِلَّا ظِلْيٌ يُوحَى عَلِمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى زُبِرَتْ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَاهَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَاعًا كَوْشَيْنِ أَوْ أَدْنَى بَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ بَأَوْحَى اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتہ اتارا وہ فرش شدید مرتن اتنی قوت والا طاقت والا فرشتہ کہ اس کے بارے میں آپ تو صبر نہیں کر سکتے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا اور کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا بہو ابل فکل حضور کو زمین پر بھی دکھایا گیا اور قرآن کہتے ہیں بالا قدرا آزلت اللہ نے پھر جبریل کو اس کی اصلی صورت میں سدرت المنتہا کے پاس میرے مدنی پاک کو آسمانوں میں بھی دکھایا تاکہ اب اتصال سند ہو جائے اتصال ہو جائے کہ میرے بدنی نے جبریل سے پڑھا جبریل نے خدا سے پڑھا اور جس سے پڑھا اس کو دیکھا بھی یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ سکے جی پتہ نہیں کون آیا تھا آپ کے پاس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 تو بی بی سید خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ورقا ابن نوفل کے پاس لے گئیں ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی تو اس نے کہا اب شریٰ خدیجہ نزل نزل علیہ علیہ علیہ الاکبر ونزل نز اللہ کے مبارک ہو یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں ان پر تو وہی ناموس اکبر وہی روح الامین وہی اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسا علیہ السلام پہ اتر اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی بے سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکے میں جو بواحد تھے اللہ کی توحید کو مانتے تھے لیکن بیچاروں کو تفصیل کا پتہ کوئی نہیں تھا جیسے ورقا ابن نوفر یہ بھی دین بھی تھا یہ بت پرست نہیں تھا یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے اسی طریقے سے اور ابن نفیل تھا اسی طریقے سے قص بن کسب نقائصہ تھا یہ وہ لوگ تھے جو دعوتیں توحید دیتے تھے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 اس کا معنی ہے کہ ہم کچھ حق کھل کے کہہ نہیں رہے ہم کچھ تھوڑا بہت اوپر وہ شوگر کوٹڈ کر رہے ہیں پنین کھلانے کے لیے اس کے اوپر کوئی میٹھا میٹھا لگا رہے ہیں وردنا اگر کھل کے حق کہیں تو اللہ کے نبی کا لوگوں نے حق برداشت نہیں کیا تو ہمارا حق کون برداشت کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق حق کو حق تو کڑوا ہوتا ہے یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ حق میں میٹھا حق تو کڑوا لگے گا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 حضرت علی کی کنیت تو ابوالحسن تھی آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن تھی. تو آپ کی کنیت تو ابوالحسن تھی آپ کے اس کے بعد حضرت حسین تھے لیکن ان کو یہ حضور کا پیارا خطاب جو تھا وہ اتنا بھایا اور اتنی کنیت پسند ہے انہوں نے کہا بھی آج کے بعد مجھے ابھی تو بھی کہا کرو میں اپنی کنیت چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت سے دی ہوئی کنیت کو نہیں چھوڑ سکتا یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائے یا ایوہن نبی یا ایوہر رسول جیسے فرمایا یا زکری یا, یا عیسیٰ یا آدم ٹھیک ہے لیکن اس کیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے یا ایوہل مدثر فون اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ہمارے بعض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 اب سیدہ خدیجہ اسلام لانے کے بعد حضرت زید اسلام ڈایا حضرت زید کون تھے جن کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زید ابن ہارسہ تھے لیکن بیچارے غلام بن کے آئے اور زید ابن محمد کہلائے اصل میں وہ غلام تھے پھر بی بی خدیجہ نے خریدا بی بی خدیجہ نے انہیں آزاد کر کے حضور کی غلامی کے لیے وقت کر دیا تو وہ بھی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس پر حضرت زید بھی اسلام ڈال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 لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائے یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی, کبھی بلکہ ایک دفعہ جب راہب نے کہا کہ اکسم علیہ فرمایا خبردار مجھے لاتا کے بارے میں قسم نہ رکھنی انی ہوا میں تو ان سے بغض کرتا ہوں مجھے تو سب سے زیادہ نفرت لات و سے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 بھئی اللہ کے بندے بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی بچی ہے بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خلیجہ سے پوچھیں ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکیاں بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو کر چاچا سے پوچھیں قریبی عزیزوں سے پوچھیں یہ اتنی کہ چودہ سو سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں تو بہرحال چاروں بیٹیاں بھی اسلام لیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ گھر سے باہر بھی اب بات کو رکھا جائے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 آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ جبریل آیا تھا ان نے کہا ایک پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی اور اس قبل تو اشد اللہ, اللہ اشد محمد الرسول اللہ اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ اللہ مجھے اللہ کی کسم ہے لو وزین ایمان المتی کل لہا کہ اگر ایک ترازو میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اللہ جہاں ایمان ابو بکر ابو بکر کا ایمان زیادہ باری ہو جائے اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولہ احد المبیا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 اور بچوں میں اولت دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے گی لیکن باشعور اور سمجھدار اور عین روشد والے سن میں اگر اولت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی چونکہ حضرت علی امان لائے لیکن بچے تھے بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد اور سرزمین عالم کا سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان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 مجھے تو نہیں پتا کیا تو میرے خدا کی توہین کر دی ہنت کر دی ایسا کیا ایسا کیا کہاں ابھی بکر آج میں نہیں چھوڑوں گا سزا دوں گا جلد بازی نہ کرو بات کو سنو اور سمجھو نے کہا کیا بات ہے جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو میں جب جنگل سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا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 ابھی کوحفا میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے اس کو مت مارنا اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ ابھی کوہ کا اچھا عجیب بات تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم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 دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے ابھی ہم ٹانگڑ آئے یہ ہمارا عجیب اسلام ہے حالانکہ ہم شرح پابند ہیں کہ انتم خیر اخرجت ان بالمعروف و ناسل عن المنکر یہ نہیں کہ جی نہیں جی چھوڑو جی تم اپنی بگڑی بناؤ جی تمہیں غیروں سے کیا جی تمہیں اوروں سے کیا یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے